کی ابو بکر عمر بکرو عمران والی بلند ہے جاران نبی کچھ بلند نہیں ان چاروں میں حضرت علامہ مولانا مفتی فضر احمد چشتی صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی فضر احمد چشتی ساحب الحمد للہ اللهم والسلام وسلم على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى آله واصحابه وعلى آله واصحابه للصدق والصفاء والهفاء الله بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان محمد الرسول الله والذي معه اشد على الكفار رحما بينهم فراهم ركعاً شجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر الشجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل زارع اخرج شطاه فازره فاستغل فاستوى على سوق يعجب الزرع ان يغذ بهم الكفراء وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمَّ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا آمنت بالله صدق اللهم إلى أنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم منو سلو والوق شوق نہ روچے بار سلاد سلام الدی یار سو ل والا عال کا و صحاب قیا سید دیا حبیب اللہ اسلام تو وسلام عالکیا سید دیا خاتمن نبین والا عالک و صحاب قیا سید دیا معزز سنی مسلمان پر آؤ السلام علیکم حمد و صنع درود ختم الانبیاء لہو تحیت و صنع تبا فریاد ہے حق تعالی جل شانو ہو بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ من خطا تو معفول فرماوے عزیزان اکرامی بندہ ناچیز دا موضوع اے سخن موضوع اے خطاب شانِ صحابہ ہے ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دعا ہے اللہ رب العالمین اُنہ پاک حستیاں دا شدکا مندائنا چیزنوں اور امتِ مسلمانوں اُنہ دی تابداریتا فرماوے ہیں سید عالم نور مجرسم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اے کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین اللہ وحدہ لا شریک مولا نے چون چون کے بنائے نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان اللہ اختار علی اصحابی اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے صحابہ نو چنے آئے <تصفح> تے توانو پتا ہے توڑا کوئی سنگی بیلی ہوئے تے اندھا یار تُساں چون چون کے بناونا ہے تے ویخ کے بناونا ہے یار اے ہو جا یار نہ ہوئے جڑا کسے تھا تے انو دوکھا دے جائے تے تیری میری نگاہ ویجتے پھر بھی خطا آسک دیئے کہ ارسان علم ایڈا دور آڑا نہیں رکھ دے اج ساڑی نظر بندہ چنگا ہے کل بھڑا بن جائے سانو کو پتا ہے لیکن خالق نے جڑے یار حضور دے چنے ان رب سونا جانتا توڑ تک مدینے دے تاجدار سچے غلام رہنا اس واسطے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حبدار اللہ وہدا شریک مولا نے جدوں چنے نے تو رب سونے دی نگاہ وچ کملی والے آکا نامدار سرکار دے واسطے آپ دی شان مبارک واسطے پورے فبدے سجدے تے رب سونے نے انہوں نے چنے اہل سنت و جماعت کا حق عقیدہ ہے صحابہ کرام سارے دے سارے جنتی نے اللہ سبحان اللہ اللہ نے انہاں نو چنیا ہے محبوب خدا انہاں نو پسند فرمایا ہے سبحان اللہ تے خالق کائنات نے انہاں سارے دے نال جنتی ہون دا وعدہ قران وچ فرمایا ہے جنہ نال خالے کے کائنات جنتی ہوندہ وعدہ فرماوے کونے بدبخت ہو جڑا فیر کسے نوں کھچ کھچ کے جہنم پیا پاوے جنہ جنت بنائی ہے او وعدہ کیتی کھڑا ہے جنت دیندہ تو جنہ نہیں بنائی ہے سانو تو اپنا پتہ کوئی نہیں کیڑے پاسے جانا ہے تو اپنا پتہ کوئی نہیں دے فتوے حضور دے سا بات لائی ہے کہ فلانا جہنمی دے فلانا جہنمی اس بیمان نو پوچھ بئیمان آ پہلے تینوں پتا ہے تب کون تو, آپ تو جب اپنی خبر نہیں دے کی فیصلے دینا اسان مدینے دے تاجدار داران جنتی اس واسطے آنے آ کہ اللہ واہدہ شریق مولا نے خود ان جنتی آخیا ہے طرفوں فیصلہ نہیں سنا گل میری سمجھ آ میں گل اپنی غلط ہوے گی جب رب لا شریک مولا دی گل ہوے گی وہ تو آپ سچی تو ساڈا مذہب حق جا نال نہیں بنیا وہی ہے خدا بنیا ہے پٹھیاں پٹھیا سوازیں نہیں دے بھی سانو ادو آواز آئی تو ادو آواز آئی اے ہوں پتہ نہیں بھی شیتان کی آواز آئی ہے پتہ نہیں کئی ہے سانو اللہ سونے دی وہی قرآن آئی ہے سامنے موجود جی میں سنا وا سنا اللہ دا قرآن ڈٹ کیا مجید فرما اللہ فرمایا اللہ, اللہ اللہ وہدولہ شری کمولا نے کریما دن پہلے حصے اللہ سونے نے نبی سرکار یاران دی درجہ بندی فرمائیے رب سنے درجہ بندی فرمائیے اللہ فرماؤں ہے کجا ایسے نے میں میرے حضور دے یاروں کجا ایسے نے جڑے فتح مکہ تو پہلو دین تے لگے نے کجا ایسے نے جڑے فتح مکہ تو بعد لگے نے اللہ فرماؤں ہے جڑے فتح مکہ تو پہلو ساڑھے دین تے لگے سن اولائی کا اعظم دراجہ سبحان اللہ दर्जा बड़ा ही औखे वे लगे सन मक्का हो गया सीजे में, जनाब रस्ते देते किराया फेर दिता जाए फिर तुरन वाले वास्ते आसानी हो जाती है तो सौखे राहते सारे ही तुर पे असल वा उस बंदे का है जो मुश्किल रहा चलता जे حضور سرکار دے مکے والے یار جڑے سنسد کے جاواں غور فرما مکے والے یار جڑے سن فتا مکہ تو پہلو جڑے اسلام لے آ اسن اور سڑے دین دے چلے سن جسلے اوکھا ویلا سی ہر پاسے جناب کفر دے تسلط اون دے سن پھر انہاں نال لڑ جھگڑ کے تے انہاں یارا نے نبی پاک سرکار دا ساتھ دیتا اللہ فرماؤندا ہے اولاد کا اعظم درجہ سبحان اے ہوئی بندے نے جنہاں دا درجہ انہاں نالوں بہت وڈائے اے عظیم اے کنا نالوں جنہاں فتح مکہ توں بعد دین تے آئے نے لیکن اللہ سونا ایک گل کر کے فرماوندا وا کل ووعد اللہ ڈٹ کیا خوش اللہ گور فرما اللہ سونے پہلو درجہ بندی درجہ بندی ضرور مولا جنتر بھی درجہ بندی جنت سمبیا ہون گے تو انہ سارے نبیا تو اتلا درجہ پاؤنا ہوبیا در درجہ بندی پھر صحابہ درد جی نبی ایک جیسے نہیں اوے ہزور دے صبا بھی ایک جیسے نہیں اللہ سونا ایک گل درجہ بندی فرما کے اگے فرماؤ دا وَعَدَ اللَّهُ اللہ فرماؤں بھاویں اگلے نے تے باوی پچھلے نے میں سارے جنت دا وعدہ فرمایا جی راک ن اللہ ترجما کسی کا ترجمہ کی سیدہ رہی یدہ تر ہونا ہی خدا کیمر بن خطاب کا نیم دکھا پھر مولا علی سکار کا رکھا ہے ہاں جی فر جناب جنگے بدر والدر والا باد جنگوں کے اندر شریق ہونے والا جے پھر جناب جیویں جنگا جڑے لڑتے رہے ان درجہ اچالا سونے بنایا کیونکہ انہیں مشقت بڑی جھیلیابت سختی ویے گا جی سختی ویخے گا جنہ مشقت جھیلے گا جنہ الا سونے دے رستے درد کلے کھاگ گا مولا کہنا تو سنو دنیا آخرت دن اشانہ فرما کیونکہ اللہ سونے کی بارگاہ جاستے نہیں برداشت کرتا جنہ مشقت مشقت ہو جن امتحان آؤ گے دے درجے ہون گے تو امتحان اللہ واہدہ الا شری مولا ضرور جے اللہ سونا فرمایا نکم الینا لا اللہ فرما ہے کیا تسا ہے اور دوسرے مقام تے اللہ فرما کیا سوچتے جیسا اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ تے رب تو رب تا امتحان نہیں لیا گا تختی نہیں لیا گا پی دی خوف کی دشمن دکھو پا کے دشمن آ کے خبردار میں تمہیں ٹنگ دیا گا جی اپنا دین نہ چڑیا اپنے دین تو پھر اپنی تے میری گل منو تیرا خطرہ ڈرنے ہے فرما اللہ شریک مولا صحابہ جیسے پیارے جہاں رب اپنے حبیب لب ان چڑیا ان بھی سختی آئی نے جی ان سختی دے کے جنت دے سانفت چابی پھڑائی کھڑا ہوے مڑ آپ رب ن لگے आप साहबा तो चंगे रहेखे काम वेखे जनाब हर कुरबानी जन्नत मुफ्त ला लीए जनाब जी फिर दे ना देखिए ना देखिए इम्तिहान ना वेखीए ना आए हाजी असा जनाब चंगा चौखा तो थी हर वे खाने बह जाइए तो फिर जन्नत लिया जाइए तो फिर आपबा चंगे रह गए अल्लाह के बंदा चंगा नहीं हो सकता कोई चंगे ही सन फिर समझ लो जिमें اللہ وہدا شری کملہ امتحان پائے آلماشا پائیا تا دہتے امتحان کرتا رہا بہتے امتحان دہ رہا پاس نکلتا رہا اللہ سونے ਨੇ انہوں ਦੀ ਸਾਨ بلند کر چڈی ج فتح مکہ تو بعد نہیں, نہیں, او جناب نہیں واسطے والے فتح مکہ در... صحابہ صاحبہ درجہ گھٹ پہ فتح مکہ تو پہلوں سن ان درجہ ود حضرت سیدنا امیر معاویہ فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے نے کئی آخری سینے کرام نے لکھا ہے باہر سورت بھاویں فتح مکہ تو پہلوچ ہوتا مکہ تو بعد والا اللہ واہد شریق مولا نو حضور دارہ میں داخل کیا کر اور اللہ فرماؤں وا اللہ میں سارے جنت دا وعدہ چڑیا گور فرما ایک ہدی اللہ سونے دا قرآن دا فرمان سی ہوں ایک, ایک فرمان سیدنا عمر بن خطاب اور حدیث حوالے نال سنا دینا راک سبحان اللہ اور غور نال سمجھا جی سید نہ ابو شعید خدری رضی اللہ تعالی نو یہ حضور سرکار دے صحابی نے کون نے مدنی تاجدار سرکار دے صحابی حضرت عبور سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو صدق جامعہ ویخ میرے سامن حدیث دے صحابہ کرام دے حال دی کتاب مبارک علی صحابہ فی تمیز صحابہ حضرت سیدنا امام بہت بڑے محدث ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ سرکار حدیث پاک نقل فرما رہنے حضرت عبور سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک سرکار دے صحابی نے۔ ذرا ڈٹ اللہ, اللہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سبحان اللہ او یار گل سنو جا اٹھ کے نکل جا تقریر دے دوران اتوں بندہ اٹھے کوئی نہ جنہیں اٹھنا ہونے نکل جائے چھتی کا کتوں لیا وہ بندے لب کے حضور دار ادھر نبی سرکار کا فرمان سنتے سنتے لگتا سرخت ملوتے بد تمہ اکھ نہیں چمکتی اس وقت جسے فلمی کنجر لگے ہو موتر پاوے ستر نکل جائے اٹھنا گوارا نہیں ہوتا مت پاٹھ جانا ہودیس کی گل ہو کسی خورک پی جی کسی کو جناب موتر سے چڑھ جاتا ہے کسی کو کچھ چڑھ جاتا ہے ادب جو نہ حضور سرکار دے قرآن حدیث کا خدا دی قسم کر کے آنا یاد رکھنا حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جس چیز کے ساتھ ہم نے عزت اور شان پائی ہے ہماری اصلاح ہوئی ہے وہی طریقہ بعد والے اختیار کریں گے تو اسی کے ساتھ ہی شان اور عزت حاصل کریں گے ورنہ حضرت سیدنا امام مالک مدینے دا امام سی سدکے جا حدیث باغ پڑھا رہے آپ دے چہرے مبارک دی رنگت بدل رہی ہے بعد چلامہ پوچھا ہزور خیر سی جناب کا چہرہ مبارک رنگ بدل رہا سی فرمایا یارو جب حدیث پڑھا رہا سوی وارا بچھو نے ڈنگ مارا میرا پیڑ رنگ تو بدلتا رہا میں کیا جان تو نکل سکتی ہے محمد پاک دا فرمان نہیں بدل سک رسول ہو رہی ہے سر ننگے بیٹھے جی پر ہوں سدکے جاوا اس قوم نو دسو بہلی ہو سر قیمتی ہوں یا پیر قیمتی ہوں کہمتی ہوں ایمان دل دسے آج سر لے جائے بندہ رہ پیر اتر جا کیمتی شہ کہ سن کے جاوا سنگل بک چکا والے ترقی یافتہ آک لو پیدل بندے تو بیس پیر کیمتی نہیں سر قیمتی ہے. تے جیڑی شہ کیمتی ہے وہ ویلی پیروں واسطے جراباں بھی دو ہزار کا جوگر بھی صحی گیل سا دن بدن نقل خسدنی ہے پیرشاہ سال ای بڑا دکان والی شہ سی وہ دے کوئی نہیں مدی دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تے پگ مبارک بندے رہے ناڈے سڈے پیو دادے بھی پگاں بندے ہوں سن ساڈے کے منڈے بھی رکھ دے ہوں سن پھر برکت یہ ہوتیزاں کی کھی بھی سر چنی سی پہ جد لگے سچ کہہ گیا اکبر آبادی رحمت اللہ مگر میں نہ پہنچتا تھا سر اس قدر بات بہت خوب تھی امامے میں جدو ساڈیاں سروں کے اتنے ٹوپیاں آئی بھی کھا کھا کے وارا نہیں پیاکے جا سر پگا سر تو جنگے بدل پانچ ہزار فرشتہ بھی پگا بن کے پر ادب جو ننگے سر نہیں سو کرچی کا جب گا پہلو شالا دعا کرما ادب دیدا تتا فرما ادا کی قسم کر گیا نا سچ فرمایا ہے سخی سلطان بہو سرکار نے سلطان بولے بے ادبا نہ سار ادبی ادبی بے ادبا سی گ ادبو تھی وانجے او جڑے مڈ قدیم دکھ کدے نہھے ہوں جڑے مڈ قدیم دے یار کم اتنے کدے نہ ہو منی رانجھے نو بنی کانجے او جنا ادب نہ فرما امام مالک آپ رستے جا رہے نے کسی بندے نے لئی آپ نے کوڑا کڈ لیا پانچ سات مارے فرمایا بے شرما رسول اللہ دی حدیث پوچھنے راہ ٹرد میں گھر جا غسل فرماوا گا کپڑے تبدیل کرا خوشبو لاوا گا اچی تھانے بیٹھا گا پھر تینوں رسول اللہ دا فرمان سناوا گا اے عدب ختم جو گئے امت برباد کیوں نہ ہوئے نہ وڈیاں دی تمید رہی نہ خدا رسول دی پشان رہی خدا دی قسم کر کے آنا جی دندہ عدب مکیئے امت برباد ہو گئی کوندار اللہ اوری اللہ ما اقبال بولدہ وے فرمایا ساڑے دین دی ابتدا عدب ساڑے دین دی انتہا عشق ابتدا کیے بولو تے سوی کتوں شروع ہوندہ ہے سڈے کو بھی کوئی نہیں آپ بھی نہیں رکھی قسم کر کے ادب ابتدا دعا کر شالہ پہلوں اللہ سونا ادب دی دولت تاؤ فرما مولا علی مشکل کچھ فرماؤں سنا د کی گل یار پہ گل کر سد کے جا حضرت مولا علی مشکل شراب دا ڈگ پوے وہ بند ہو جاوے اس مٹی دا اگے ہاں اس مٹی اگر جناب تیار کیتا جاوے ایک منارہ اس مینارے دے بھی کھلو کے علی اللہ سونے دا نام نہیں لوے گا توجہ نہیں کی پر سنے گا اقبال کون ان کو جی انجمن ہی بدل گئی نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں ہوں تو نویں کھوتیا دور ہے پرانے بندے ٹر گئے خدا بھی قسم کر گیا پر خوش نصیب ہوے جا نہ جے پہ جے مند ہے مالی چشتی آپ اکیسویں بائیسویں صدی میں داخل ہو رہے لے کی پا مراد آ جی اگے مرے گا تے یہودی کلوتے پیشہ جائے گا سلبیا کھلوتے تی کہڑا چاہیے بولو صحیح تے پھر نو مارو ہم نے لے اکیسوی بائیسویں پہ داخل ہو رہا ہے ہم نے جو کچھ لینا ہے پیچھے جا کر لینا ہے پچھا پیاس سی کے اکبر ویکنا تو ادھر کھلے ہوں مولا علی کی فرما شراب دا قطرہ کترا وچ گرے خو ہو جائے بنے مینار نام آپ خود پیتی بیٹھے ہونے کتا سٹی بیٹھے ہو تو اتو علی مور دور سورہ پرا مر مح بئی لی لی پیا کرنا ہے لی تینو علیت من علیے تن پتہ نہیں جی علی دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ میں رب دا نام منارے تے کھلو کے لوا تے تھلے شراب دا کترا ہوئے رب دی غیرت گوارا نہیں کردی بوتھا پلیت ہوا بھی راک نہ سبح اللہ غور فرمار سر کے جاو اے مولا علی سرکار کا ادب اللہ مول بھی پیرنا اشتہار چھاپ کے نالی دلے نالی ہے متر والی اتنے ابے نٹھاو گے نالی اتنے ابے نٹھاو گے آپ بیٹھا گے جتی رکھنے نام آشک جو ہے آشک جو علی پاک سونے تن عشق دا پتہ کوئی نہیںشک نیس... ساڈے کول سکھ پاکستانی جن آشک ہے علی پتہ ہی کوئی خیال نیس... اپنے رب, رب دے حبیب کا نام نالیاں چرونے جیسا کسم جدن جدن ملان کے پیر اشتہار چھڈ دینگے مسلمان رب رسول دے نام دی ساری نالوں ود عزت کرے گا یہ دونوں جہان دے دارہ وانگو آباد ہو جاوے گا نہیں تے آپ دن ب دن منج کٹنے اپنے مونج جان دے من کٹ, کٹ کے اپنی تے برباد کر نہیں ساڈے چ دبریا تے نہ درگاہ یارا پہنچ نہ سکے یار کوئی راکو نا بے مکسود نسل تین نہ درگاہ جئی ادبوں باجی منزلوتے یارا پہنچ نہ سکے یا کوئی حلہ میں اقبال بھی بولنا بھی سنا لیا جدید جدید جدید دور ہے تو مولی جی تریا گلیں کرنا اقبال فرما خاموش ہے دل محفل میں اچھا ادب پہلا کری ہے محبت کے کری نے یہ پہلی نشانی ادب جی یاد رکھنا جنہ ادب ویکھے گا انہیں اندر عشق ہوے گا کیونکہ عشق ہی سکھا ہے جی اندر محبت نہ ہوجہ اس واسطے گل کر رہا موضوع اگے رہے اب ابتدائی تاکہ پیڑ پہلوں بنا لوگ پڑھ بنے گا جڑی گل آئے گی بیج سٹاں گا زمین وتر چیری گا جن چر و زمین نہیں آتی بج ہو جل ہے جا روا مسنوی رومی دے اندر اے یہ مولا رومی جنوب اللہ اقبال پیر بنایا ہے آہ آہ آہ آہ آہ پتا ہم بندہ سمجھی کھلاؤ اللہ اقبال تو نے انگریز سے فیل پایا ہے لانت ہے اقبال فرمایا ہے انگریز سے تو میں نے سر درد حاصل کیا ہے مگر جشید من کے درد سر خریدم پا نکو جانے فرنگی ازاب سود تر روزے ندی اقبال فرماتے ہیں میں نے انگریزوں کی تعلیم حاصل کی ہے میں نے خدا کی اپنی جان کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں درد سر خرید کیا ہے بس میںگریزی جی پروفیسروں کے ساتھ بیٹھا ہوں میری زندگی میں بیکار دن وہی گزرے ہیں اقبال آل کدو فید پا جائی جواب جب ملتا مینو مولا رو فیض بخشیا انہاں دی کتاب اقبال کی کلیا اردو پڑھ کے ویخ اللہ مدم لکھی آئی نظم لکھی ہے پیر رومی مرید ہندی اپنے آپ مرید بنایا پیر رومی مرشد بنایا روم مبارک اقبال وہد شریف دی قسم توجہ فرما صدقے کیا جا پیر رومی لکھ دیں بندہ سی چروایا بکریاں چھیڑ والا بکریاں پیٹان کا چروایا بکری چار کاغذ پیا پڑھ سی, ان پڑ سی نال بندہ گزریا آدھا یار ایس کاغذ کی لکھا وے آدھا یار رب العالمین پروردگار دا نام پاک لکھا ہے بکریا کا چیڑو سی ہے صاحب اگریزی سکول والا ہونے آخنا پر دفے کرو ہاتھ خراب کرنا فائدہ کیوں ہاتھ خراب کرنا ہونا جن کوئی بندہ انپڑھ گا سکولوں فارغ ہوگا خوش نصیب نو لکھ مبارکا اس بندے نوڈا خوش نصیب بندہ کوئی نہیں خدا دی قسم کر کے ایمان خیرت اپنی بچائی ہو چروایا کاگل مبارک چکیا گیا گھر کمرے اچھی تھان رکھ کے ساری رات ہاتھ بن کے اگے کھلوتا رہے چاہپڑ سی ہوئی قرآن بھی آ گیا بخاری بھی آ گئی نبی دبی نسارا آ گیا نہیں کیمسا تو کردیا بہت عرابی آ شام سی کردی سا کرد انپڑ قوم سی جڑے سو ہوئیے نا اربی بڑیا کھڑا تھا دولت ملی کلو تو سیون ختم ہو گیا نہ خدا دبے نہ مستفا کریم دا دبے نہ صحابہ دبے نہ ماں پیو دا دبے نہ استاد دا دبے ادب جدو مک گیا قرآن دا ادب کوئی نالیاں کی فرد تو ایک قوم لوگ کی کی قوم دے, گڑی دے شیشے اللہ دے قرآن دے اخبار پکوڑے بنن رسول اللہ, دے بننے دے رسول اللہ دے نام لکھا پکوڑے بن بن تھلے سٹ قرآن اخبار تے لکھے آئے اخبار جن چیر نہیں پڑھا تو سات روپئے جدو پڑھ رہا ہے ردی کا بن گیا جیڑی قوم قرآن نو ردی کیتی کی مسلمان رہنا کی خیر پاونی ہے یار مسلمان وہ ہے جو ایک لفظ قرآن کا ہو ایک لفظ کے پیچھے اولاد بھی قربان کر دے جان بھی قربان کر دے وطن بھی قربان کر دے مصطفیٰ دے صحابہ نے کیتا ہے آنکھنا سبحان اللہ میں صحابہ کرام نو اکھیا ہے صحابہ اکرام دے زندگی مبارک دا بڑا متعلق کیتا ہے میں نو صحابہ کرام ہے قرآن تے رسول اللہ دا دین پڑ دے دی نظر آئے نے طاقت کنسل کر گئے شانا کنیاں حاصل کر گئے اور غور فرما ایمان اے اے اللہ وحدلہ شریف مولا نے دے حدور دس قرآن نے وعدہ فرمایا وا کل اللہ حسنا اللہ فرما میں جنت کا واما رب جنت دا فرمایا وے تے جنت رب صحابہ اے کوئی کڈ سکتا سرگوتیا جنت تھوڑی جانتے جی سرگوتے پیسے پیسے مولا دی بارگاہ قربانیاں ونڈی جنت لانتی جنت باغ لگے نے تھلے اگے تھن کے جا مولا دی جنت جی اللہ سونے نے آسمان بڑائی جی خدا وہد لا شریک مولا دی کرسمے جڑا اس جنت پہنچ جاوے مولا کریم درسم جی ہر نام ہو گیا ہر رحمت اس مولا کر چڈیے جنوب جنت تا فرما دیتی اچھا ایک گل لگا گلے کر لگا روکا ہے سوکھا ہے تو ہے کوئی نہ من دسدا جی میں ہوں چڑ کے تہتا کالام ہے روزانہ تکلیف کرنی ہوتی تو سن دے تو سو سام جانا ہے تو سان وقت رہنا سوکھنا اللہ سونے صحابہ ہے اساں سارے نال جنت کا وعدہ فرمایا کہ بولو تو سی امام حسین سرکار بھی جنت دے مدنی تاجدار جدو ماجرحمد حسین پاک سرکار ہسن درا نے فرمایا سیے دباب میرا حسن حسین جنتی دے سردار نے جنتی دے پر اسا اج جنت تو بے پرواہ ہیں املی جی سانو تو جنت لئی تیرے نات دے نے جس جنت مڑسو رابر دارہ میں کہ وعدہ کیا جہاں وعدہ ہے وہ منگتے ہی تر گئے تجنہ نڑوادہ کوئی نہیں کوئی پتہ نہیں لی ترے دروں نے یا دروں پینے نے آندہ ہے جس جنت دے تو مان کرے نا تیری جنت مولو نا وڑ سوں جل دو زخ دے, تو دے تیری دو زخ مولو نا ڈر سوں میں کھا کبلہ مڑسانوں میں در سون کےڑے پاس مر سوں تیرا کھانا خراب ہوے نہڑوے نہ ہی باندرا کہڑے پاس مروے ہوں تیر مامے دے جانے کیڑے پاس جنا okay. خدا دی قسم کر گیا ناغو کہیں دیتے. نا آگو تھپن گے یار فرید جم چیتا ات اڑسو نہ ات اڑسو مراد من کٹیچی جیڑی بکواس بنائی تھپ بابے فرید دیتی میں کہا کبلا یہ خواجہ فرید کا کلام نہیں یہ کسی فریدن بلوچ کا ہے آو جی فریدن بلوچ کا یہ کلام ہے اللہ کا ولی ایسی کھچ نہیں مارتا یہ تو کفر ہے جڑا آخے جنت دی مان کرانے ایسا جنت مول نہ برسوں کا پھر جڑا آخر جس دودھ سے ڈراوے دینا تیری دودھ مول نہ درسوان مومن کی شان یہ ہے وہ جنت کی ہمیشہ دعا کرتا ہے دوزخ سے نجات کی فریاد کرتا تکبیر اللہ کلام شریف جیسی ایسی محفل ناطے جن میں ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں ان میں جانا حرام ہے کن کھول کے سن لو فقیر کا یہ پیغام ہوتا کی باقی مہربانی اچھا ایک گل ایسی گل تو کروکھ ہے روک ہے توجہ ہے کوئی نہس دیا جی میں چڑھ کے کالا میرا روزانہ تقریر کرنی ہو. دے تو آج پہ سن دے تو آج سویرے سو سو جانا تو سانو رہنا توجہ گل سنی سوکھ اللہ سونے صحابہ اساں سارے نال جنت کا وعدہ فرمایا کہ بولو تو سی امام حسین سرکار بھی جنت دے سبحان مدنی تاجدار رحمت چائے جدوجرحمد حسین پاک سرکار ہسن درا دی ہوئے فرمایا سیے دا شباب جنا میرا حسن حسین جنتی جانا دے سردار نے جنتی دے سبحان اللہ پر اص اج جنت تو بے پرواہ ہیں آسانیا مولی جی سانو تو جنت چاہیے تری نات خان آتا پڑھتے جس جنت تو مان کرے تیری جنت مو بڑ سو رب آدور دارہ میں کہا وعدہ کیا جہن وعدہ ہے وہ تو منگے ہی تر گئے جنا وا دے پتا نہیں لونے نے آ جس جنت دے تو مان کرے نا تیری جنت موسو جس جن دو تراوے دین تری دو ڈرسوں میں آبلا مڑ سانوں بھی دسو ہوں کیڑے پاسے مرسوں اور تیرا کھانا خراب ہوے نہڑے نہی باندرا کہڑے پاس مروے ہوں تیر مامے دے جے پاسے جان خدا دی قسم کر گیا نہ آگو تھپن گے کہیں فری جم چکی تھا سو نہ میں کبانا مراد منج کٹی چی جڑی بکواس بنائیو تھپ بابے فرید نے دیتی ہوں میں کیا کبلا یہ خواجہ فرید کا کلام نہیں یہ کسی فریدن بلوچ کا ہے جی فریدن بلوچ کا یہ کلام ہے اللہ کا ولی ایسی کچھ نہیں مارتا یہ تو کفر ہے جڑا آخے جنت بھی مان کرانے ایسا جنت مول نہ وسوں کا پھر جڑا آخے جس دودھ سے ڈراوے دینا ہے تیری دودھ دول مول نہ درسو مرتضے مومن کی شان یہ ہے وہ جنت کی ہمیشہ دعا کرتا ہے دوزخ سے نجات کی فریاد کرتا ہے کلام جیسے ایسی محفل ناتے جن میں ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں ان میں جانا حرام ہے کن کھول کر سن لو فقیر کا یہ پیغام ہوتا ہے اللہ کی مہربانی سے حق سمجھانا خدا کا کام ہے حق کو بیان کرنا فقیر کا کام ہے اتے عمرے کے ٹکٹ ملتے ہیں میں پتر ایمان بچاویں گا تو عمرہ بھی قبول ہوئی <تصفح> <تصفح> ایمان ہو کے واپس آج دے کلام شیر سنے گا تو تیرا بچنا ایمان کا کھ کوئی نہیں ایک اور روپیہ بول دائی اللہ دے بندیاں جنت دے مدہ کڑا دے پھر دے نی بائی مان اے یہودوں نے والے کم نے یہودی بیئے میں جنت دے بارے مدہ کڑا دے سن ہاں جی دو زخدہ دا ڈروں نہ بھلایا جنت دی لالچ دنیا دے کتے جو بان گئے ہاں جی برباد ہو گئے لانت پا گئے دوما جہانہ دے اندر اللہ سونے نے دشمنیوں نہ نال پا لئی خدا دے بندیاں آجا ساڑے اندروں نہ دی تعلیم دی نہ ہوسط نالے ہوئی سپاہی دا ڈر ہے دود کا ڈب ڈر کوئی نی سپاہیوں ویخیے ستھڑ خراب کر لینے دہ دخ کا ڈر کوئی نی جد فرشتہ لبا لیا پتے پھیر لگنگے گے لب دیا بندے آخا جاج میری گریب نواز فرما ہے فرما وے فرمایا یارو اگر تمہوں قبر دی حالات قبر دی, دی خبر ہو جائے تسا انج کھڑے تے کور جاو جی نمک پانی درد خور جا جے قرآن سچا ہے یا ناخان سچا ہے؟ بول بول بول قرآن رسول اللہ دا فرمان سچا, سچا شاعر نبی سرکار دے صحابہ سچے نے یا جناب جی شاعر سچے نے مستفا کریم سرکار دے ولی خاجا غریب نواز سچے نے کہ نہیں جھوٹا مگر کد واسطے سخی سلطان باؤ بولے سنا پیا سلطان باؤ فرما جوں دال یار آل سار اللہ جوں دی جانل یار जाने जो मरदारू खबर ना पानी उथे खर्च लुणी दई घरदार विछोड़ा او یارا ماں پیا بھائیاں دجا اداب قبردار ہوں میں قربان اور تین تو باہو جڑا بچ ہیاتی مردار بندہ گل بیان کرم شیر پڑھی ہے لوکا میں ڈراجا رات قبر کا دی کالی میں سنے اوتے آنے آنا جن موڈے کمی کالی میں آملا اگلا مصرا صحیح پڑے پر پچھلی بکواس کر گیا لوک میں آؤ ڈرایا بے مانا ادا بے قبر تو رسول ڈراؤنڈ رسول لوگاں داخل لوگ ہو گئے بکواس جہالت رہ گئی بےمان ہنٹر ڈاکٹر یہودی نے کہا تھا ہم نے سکول کھول کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے جہالت کی دلدل دل میں پھنسا دیا ہے اب ہمیشہ کے لیے یہ جہل تو پیدا ہو سکتے ہیں کبھی ان کے پاس علم نہیں رہے اب سارے علم نہیں رہا جیڑا اٹھ رہی چار دن نٹا نال چار دن نال ٹوڑ کٹن نال والوں لنجوے دن نبی سرکار دی شاعری شروع کر دیا ہے دونوں سے نام مرادن کی پتا یاد رکھنا اللہ تعالی کی حمد مستفا کی نعت صحابہ کرام کی منقبت وہی لکھ سکتا ہے جو اللہ کا کامل ولی ہو یا عالم میں برہ حضرت فاضل بریل بھی جیسی دوسرے کسی کا کلام جائز نہیں یاد رکھنا میری بات میں تنوں صرف ون کی وغائی ہے کی میں کسریات کلام سناوا تو حیران رہ جاؤ تو سانوں قبر تو لوک نہیں ڈرایا قبر تو خود مستفا کریم ڈرایا تھی میا شیر ربانی دا نام سنیا جی کتھے بیٹھے ہوتے سن قبرستان اچ قبر لتا لمکا کے بنتے سن ڈر پایا وہ انسان بنے جی ایسا ڈر کٹیا تو کھوتیاں تو بھی پہلے بڑھ گئے اور یاد رکھنا ایک ہے خدا کا خدا کے عذاب کا ڈر جو یہ پا لیتا ہے اپنے اندر خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی زمانے کی ہر چیز کو اس سے ڈراتا ہے زمانے دی ہر شاید اس بندے تو ڈر دیے جس بندے دے دل خوف خدا آ جاوے جا رب دا ڈر نہیں نہ پاؤں ہر دا ڈر ہر ایک رب دا ڈر نکل گیا جنا جنہ لیا کہنا آپ کا ڈر پایا سین آباد بادشاہ تو دے سن نہ دنیا دی کسے طاقت تو دے سن میرے مرشد پیر مہرے والی شاہ گول مرشد پاک پڑی ہوئی سی کافر ہتھی آنی تاقت فرمایا تسا یورپ والیا سارا اصلا ایک, ایک پاس میرے علی کی کلی تسبی ایک پاس تنگریزوں نے اردا کیا پیر میرے لی شاہ سرکار اتوں کھتا جائے یہ جی سارا دشمن بڑا, بڑا ہے واقع نہیں آخر ہونا پیر میرے لی شاہ سرکار سر انہوں آدھا جا کھوتا ہوں سر نہیں آخیا پیر صاحب نو. پیر صاحب نے چٹھی لکھی لمار سن لو اے مجھے جس نے عزت دی ہے یہ عزت وہی لے سکتا ہے تم نہیں لے سکتے اور تم جو میرے متعلق ارادے رکھتے ہو میں خوب جانتا ہوں تم مجھے نکالنا چاہتے ہو لیکن تمہیں خود پتا نہیں ہے کہ ہمارے خدا کا تمہارے بارے کیا ارادہ ہے وہ وقت آیا انگریز بسترہ چوک کے جا رہا سی مرشد مہر علی اوتے گولڑے بیٹھا ہے <تصف> اللہ جنت منگا گے جنت واسطے رواں گے فریاد کر گے ادی ادی رات نو مولا کریما مہربانی فرما سانو جہنم دلاب تو بچا دخ زختوں بچا کے سانو جنت عطا فرما ہوں توجہ ہے کوئی نہرامر سد کے جاوا نبی سرکار دار ہدور یار اللہ کا قرآن پڑھ دیا اللہ سونے نے سفت نبی دار دیا دسیا نے بلکہ ان خالی یار بھی نہیں دسیا وچے ایمان والے جڑے پکے میرے علی شاہ گولوی ورگے نے انہوں بھی داخل کر سبحان اللہ, اللہ محمد اللہ کے رسول ہے اشداء علی اشدار سبحان اللہ سبحان اللہ اور جڑے نے پہلی سبحان اللہ او وہ دے اتنے بڑے سخت نے کی نے بیان حضور دے صحابہ دی بیان ہو رہی ہے سبحانہ جا تکرانہ رہا کون ہے یہ کوئی اجدہ نتھو خیرہ شاعر نہیں جڑا مو مچو جو بکی آوے تو جڑا بکی جاوے یہ خالق کے کائنات بیان فرما رہا ہے اور فرماتا ہے والذین معاہو جڑے میرے حضور دے سنگی نے او دی پہلی سفت شانے اشد او کافر تے سخت نے کافران رگڑے پٹتے کرتے خدا دیے نے چھ دے بندے نرم ہونا چاہیے جتھے کوئی لگ لگے کسی آخنا ہی نہیں چاہیے تیرا تو کھانا خراب ہو جائے ایک وکیل ایک پروفیسر آ میرے کو تقریب تو بعد سوال ہو جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا وکیل صاحب مینو آ بڑا سخت ہیں بڑا ہی سخت میںلا یہ دس کفر کفراستے ہیں یا اسلام واسطے اگ نکل میں الحمدللہ تو میرے مومن ہون دی گواہی پہ دینا میرے مومن شہادت پہ دینا میں رب فرما ہزور دار کی گواہی دشا لفار یہ کافر واسطے بڑے ہی سخت نے دے پٹ رگڑے دے دے ہوں میں سامنے سنا نا نبی دار گل دیا بولتے میں ایک شاپ نہیں پڑنی اللہ وابڑے سارے یہ ہوا برمبا چک کے کدی آؤ کٹو تو کدی اتوں کٹو تو مڈ سارے اتفاق ہو کوئی نہ لیا! الحمدللہ فقیر پر تقسیر کا کسی باطل کے ساتھ اتفاق نہیں ہے میرا مذہب ہے جو میرے علی شاہ گولوی کا سی میرا مذہب ہے جو اللہ حضرت فاضل بریلوی برہلوی کا میرا مذہب ہے جو شیر ربانی کا سی خدا دی قسم اللہ سونے دی مہربانی دینار خاج گانے چش تہلے بہشتہ صدقہ دعا کر شالہ مولا کائنات اور سختی عطا فرماوے جری مصطفیٰ دے یاران دے اندر اپنے رکی سنو کافروں کے ساتھ سختی جو ایمان والے رکھتے ہیں اس کو غرت کہا جاتا ہے کیا جند ہے अपने दुश्मनों जड़ा सख्ती वर्त वह जनादेव नहीं जाता हथ नहीं मिला लगे आवन आ मेरा जद्दी पुश्ती वैर लगा आंता राह वट जाता नमाज मुसल खता होता मैं तो पिछले नहीं पढ़ता वो क्यों है ना मुरादा आखिर साइर बड़ा पुरा मौलवी जी साका लगा हूँ की करिए शरीके की वजह असा इना पिछे नमाज भी नहीं पढ़ा असा इना मर्जी भी बंद की असा यहां हु पा भी हजूर का आशिक भी बने खल आए तो हजूर के दुश्मन हुके पा भी سدک جاوا آشکا بن کے, آشک کے آہ، آہ، آہ. پیو بھی غیرت رکھی کھڑے پانی بند کھلے اور یاد رکھ <تصفح> میں اپنے پیو ددا کے دشمن ملا لینا لیکن مستفا تے خدا کے دشمن نار ہاتھ ملانا گارا <تصفح> نہیں کرتا میرا مذہب مجبوری پہ جائے ہاتھ ملا ہو جو سمجھنا جی ہاتھ رکھ خدا دی قدم کر کے درویش کپڑے کپڑا لگ جائے کسی بد مذہب کا تو سات سات وار کپڑا دھو شان کتوں آئیے اشد آخ نا سبحال اللہ کیونکہ اللہ کا قرآن فرماؤں گا یا اللہ کفارا ول منا فکی نا گلوال اللہ نے دو بار قرآن مجید فرما سونے جاہے دل کفارا کافرا نال جہاد فرما والمنافقین منافقا نال دے پٹ رگڑے دے, دے سکتی اچھا سچا کہ سر سید احمد خان بھی کہتا تھا سر سید کہتا تھا یہ جو انگریز اور مسلمان دن ب دن دور ہو رہے ہیں نا ان کو قریب کیا جائے یہ تو بہت سخت ہے مولوی ان کو کیا کیا جائے <تصفح> تاکہ یہ دوست بن جائے پھر وہ نیڑے ہوں گے تے پھر باجی ساڈی آئے ہائے ہائے ہائے کدی سابن تو رلدی پھر دی کھی پیپسی دی بوتل نہ رلدی پھر دی کد انگریز دے گل ہار پا کے ترات ہوٹل چھتی کڑی کدی ڈنگر نال, نال زنا کر کے دے فلم بنا کے ماں نو پایا. اے کی پایا ہے قریب ہو گئے مولوی جی سختی نہیں ہونی چاہیے زمیر جڑا رب رسول دے اپنے دشمن یاری لاوے او غیرت نرم نہیں رب اور دے دشمن قوم مطلب ملت دے دشمن او غیرت مند بھی ہوں حضور دا عاشق بھی آدھ مولا علی دا غلام بھی آئی کملی والے حوریم بحکی شوابلیمان شریف حدیث دی کتاب بحقی شوابلیمان مسلم شریف چ بھی حدیث موجود ہے سیاد اندر بھی موجود کملی والے رسول سرکار نے فرمایا کے سبحان اللہ کا فرمان آ جائے اللہ دا قرآن آ جائے ہر شا کر کٹ ددور فرمان دے کھی دہا ل ایسا مومن نہیں جوڑ سکتے خدا کی قسم کر کے آنا یاد رکھنا آشکے دی دی مومن سکدے، سرکار دا جند جان بن سکتے مدنی پاکمان آدھا ارور سرکار نے فرمایا اپنی انگوٹھیا اربی نہ لکھاو اپنی انگوٹھی عربی نہ لکھاو مشرکانگ آگ آگ روشن نہ کرو دی آگ تو مشرکانگ نہ لو اس حدیث دی تفسیر تے مانا علی مشکل سبحان خلیفے امام ہسن بسری اکھنا سبحان اللہ چشتیاں دے سردار خاج گانے چشت دردار جنا علی پاک تو خلافت لئی لی میرے مدینے دے تاجدار دی زوجہ محترمان ساری ماں حضرت امر دا دودھ دو پیتا ہے وہ ہسن بسری دے نے فرمایا اپنی انگوٹھی عربی نہ لکھان دا مطلب ہے انگوٹھی محمد نہ لکھیا جی جا فرمایا گیا تینارکشن مشورہ کسی کام چاہے بول مطلب بیان ہے مولا علی دے خلیفے نے حضور کیا فرماتے فرا تدینت المے والی جو علی, علی علم کا دروازہ ہے علم کا تو پھر وہ دروازہ لندن والے پاسے تھوڑا کھلنا وہ کدھر کھلیا ہے حسن بصری والے پاس حسن بصری تو پہنچ دیا پہنچدیا خاجا اجمیری غریب نواز بابا فرید قبلہ عالم چشتیا شریف والا پیر پتھان تے جناب جی اس طرح ٹردیاں ٹردیاں پیر سیال لج پال تے پیر مہر شاہ آل آل آل آل آل آل اللہ نے فرمایا حضور دے فرمان دے مطلب کافر مشرق تو مشورہ نہ لیا جے جانے کیوں پھر اگوں آجت قرآن کی پڑھی سبحان اللہ حضرت حسن بصری نے قرآن پڑھیا منو لا تخلو بیپوان تم ملد خبار لا ایمان والو اے ایمان والو کہہ پیا ہے کہ مولی پہ پیران گنا بول بول بولو ایمان والیا اللہ پیا فرماسان مولی جی وہ توں تک پٹھا کام کرے گا تڑی چنا سانوج آخنا سارا تو پہلو ماڑ بھی جنم جان گے یہ سارا فتو کنم جانا یہ بخشے گا ساری پچھا لگے سارے مولی جی جہانساں جان بس تھی ہو مطلب انپڑا لی جنت بنی ہے دیم رکھ والے تو یار موڑ اللہ سونے یہ کرنا چاہیے سر کہ سوا لاک نبی نے او وہ بالکل علموں فارگ بھیجتا انہوں جنت لینے لوگوں سبق پڑھاؤ بھی آن پڑھ رہا جی بالکل پڑھ رہی جا جنت لو کیوں آل بھی جاوی کھتا میں آ کے مول ہی چشتی ہوئے سدکے سدکے آ کے بلے بلے بلے بس رب کی دکھ آ کے دے صحیح قسمت نصیب جاگے نور جہاں رمضان اچھ مری کھڑی ائی ستا بھی رمضان اے اللہ دی دین ہے نا پکی جنتی ہو با سوال میں کہنا مراد دو ستر سال دا عبادت گزار ہو بے مولوی تے ہیک گناہ کرے چا تے آن دے اے جنت کیا تے اسا بار نہیں رمل تے ستر سال دا عبادت گزار ہیک گناہ نار جہنم ستی کھڑا ای سال دی ریکارڈ یافتہ کنجری ان خالی رمضان مرن کتنے پائی کھڑے بلے, بلے بلے بلے بھائی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے یہ تو نہیں لگتا ہے کنجی جنرتی ہے پاکستان جنوب مرضی دی بار دین جنوی حالانکہ وہ لانتی ایڈی وڈی کافر سی اور سورج تو نور جان دے میں سور جانا وہ ایڈی وی کا فرسی انہوں کا گانا ایک میں اگلے دن سنیا بس نصیب ساڈے لکھے رب نے کچی پینسل میں ڈرائیور نکھا وا مم کٹی چی چیولا نت پوی خدا بھی خدا دے دین ایڈا مزاق جو رب دی تقدیر اچ کچی پنسل نال لکھائی ना मुरादा यह गा बनाव वाला भी काफिर इस गाने गावन वाले भी काफिर جنا ف کاسٹ کیتی جنا بھی کافر جڑے اگوں ویڈیو سینٹر خرید کر کے لیا بڑھایا جا اگوں سنیا رضامندی وہ بھی کافر جیڑی گشتی کنجری لانتن آئی دے دنیا نو کافر کر گئی ایک رمضان جنت لب جاتی ہے ابو جال پکا جنتی ستارا رمضان پاک صاحب ہاتھوں بولا ادور کے یاروں کا ہاتھ لگا ہال جنت نہیں جائے گا مریا بھی ستارا رمضان مریا بھی رسول اللہ دے سامنے مارن والے بھی حدور دراب سن ہاتھ لگے تلوار بھی پاک لگی سی ابو جال پکا جنتی ہو گیا کہ نہیں کیوں اچھا وہ جی جہان میتری کتوں جنتی بولا ایمان نہیں رہا ایمان خطا میں جنت کملی والے سرکار نے حدیث بیان کی تھی، حسن بسری نے تفسیر کی اگوں کی آیت نار تران دا بیان کیا ہے ایمان والو اپنیا تو سوا گیرانو راز نہ دیا جے راجدار نہ بنایا جے لا تباہی چسر نہیں کرنی اے اللہ دا رسول اللہ دا اللہ رب سونا فرما ہے کافران مشورے بھی شریک امر ش اللہ <سؤال> فرما ہے ایمان والے <سؤال> مشورہ ہمیشہ ہے سرکا ہوں سن ایک قرآن حدیث نبی پاک دا فرمان بھی اللہ دا قرآن بھی حضرت حسن بسری کا بیان بھی ہوں فاروق آدم د ادھر ویخو ہی حدیثی کتاب ویخ رہے ہو کیونکہ مولویا آن ہو کے وکھا جدو مولوی کٹ کے وا وے پھر آنے نے پڑھ کے وکھا میرے کو گیا لاہور بڑا چڑیا تھی کھڑ کے بخا کتنے لکھی میں کتاب اگے کیونکہ پڑھ کے وقا میں کھانا خراب ہوئے پڑھ کے تو میں پہلے ہی بخا چی حوالہ انج منگی جی امام غزالی پتر بیٹھا تو کلی جا کٹ کے وکھا پر کی کری ہوں ساری مجبوری ہے چلو اینا ایک تو میں بھی کر دوں گا نہ حدیث دی کتاب سامنے سے پڑھ لو اٹھو سنا دیا پڑھ کے, پڑ کے آخو نا سبح اللہ یہ ہوں وے اللہ فرما دا نا سخت سخت نے کہہ دے اتنے بولو بولو یہ شان ہے میرے مصطفیٰ دے مستفا یار جافر اگے سخت نہیں کافرانگے لولا لنگڑا تے نرم ہو جیمان منافق ہوفر سخت نہیں حضرت نا فارو کے آدم فرماؤں جتان آد اللہ آلہ ہل یہ دن فی يوم جمعهم فإن ينزل ان ولا بخلقهم ایک فرمان ہے حضرت سید نام فاروق جڑا بولے زمین ترب قرآنوں میں اتار اللہ یعنی جس بول بولنا مالک کے تعنات مافقت حضرت فاروق اعظم سرکار نے رسول اللہ دی بارگاہ کی یار رسول اللہ ہر کس ہر بندہ جناب دے گھر لگا ہے تے میری غیرت دوبارہ نہیں کرتی ہالے حکم نہیں اتریا اے دے غیرت مند نے ندی نبی یار فرمایا کملی ہر قسم کے بندے اندر لگے نے. تے فاروق دا دل گوارا نہیں کرتا مرد میں چاہنا پردہ ہونا چاہیے ادھر فاروق بولے نے ادھر اللہ سونے دا قرآن سورت آب آ گئی اللہ نے فرمایا و بس وارا احجاب میرے نبی یارو میرے محبوب دیاں گھر والیاں تو جیڑا سوال کرنا پر دے, دے پچھے رہ کے اللہ جدو آیا تری فاروق کیا دم آخیا الحمدللہ للہ خوش کچھ میرا رب بھی میرے نال اتفاق رکھدا ہے آلہ آلہ آلہ سن او فاروق آدم فرماند نے بچو اللہ کے دشمنوں یہود و نصارہ سے ان کی عید کی دن میں جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں ان سے دور رہو فائنس وقت ینزل وم ان پر اللہ کی ناراضگی اتر رہی ہوتی ہے لعنت اتر رہی ہوتی ہے فاقشا یوسی بک میں ڈرتا ہوں کہیں وہ لعنت تم پر نہ پڑ جائے گال نہیں سمجھ لگی یہ سختی ہے کہ نرمی ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے کی غلط ہے سکول ایک گل ہے یا سکول غلط یا حضور دے صحابہ غلط سکول آتا ہے پرا پرا بنو کیوں کافر نال نہ لڑتے وہ سڈے استاد نے انہیں سانگلش پڑھائی انہیں سانکی دیتی انہیں سارے تے بڑے آسان کیتے ہیں ہوں وہ بمب مارن میزائل سٹن تو سر کن فڑ کے کھڑو جائے ٹھیک میں آپ کو دعوت دیتا ہوں بالکل کن پھڑ کے رکھا جو خبردار جو استاد منہ چکا سیا دشمن کدی سجن نہیں ہو سکتا اسا رب دان بداق سمجھیا حضور سرکار بول ای رسول اللہ حدی سے باندرج بلا گئی ہے. نہیں جی ایک ہونا چاہیے اس نے سر سید کو پیدا ہی اسی لیے کیا اور میں میرے تو پہلا جڑے خطیب تقریر کر گئے نے بھابیا کے خلاف بولن بیٹھا میں سن رہا ہوں. ایک ہے بھابی کی مسجد ایک ہے بھابی کا سکول بھابی کی مسجد سے اختلاف ہے لیکن وھابی کے سکول سے سب کا اتفاق ہے ہے کہ نہیں بھائی پر سر سید احمد خان کٹر وابی تھا سر سید احمد خان کہتا تھا وابیوں کی تین قسمیں ہیں ایک میرا بھابی ایک بھابی کریلا سر سید احمد دا ہوں سی وابیوں کی تین قسمیں ہیں کتاب دا حوالہ سن جو سر لکھن والا بھی دو بندی ہے تین قسم ہے وابیوں کی تین بھی دوجا وا بھی کریلا تیجا وا بھی کریلا تین مت چڑیا وہ ہوئے ہوئی خدا کنیا قسمہ ترائے پہچایا جا رہا کریلا بھی ہوئی خدا جی کار چا گیا تے ابا مشرف اما مشرف چاچا مشرف سارے مشرف ایمان دسو ہاں جنیاں دہشت گردیاں ہوتی رہی بمب اتنے مار اتے مارے یا مار دے یا مار دے رہنا یہ سی نا مسیطا چ بم جنتے رہ سچ بولیا جی ماندار پھر کبلا وہ آدھا کی طرح ہیں ایک نراوا ہابی ایک کرے لا۔ تیسرا وہ کرے پتا کرے چڑھا ہوا بن جیلا اگے ہی کوڑا ہوں اتو نام مراد نم سے چڑھ جائے تو ہوڑا سر دے میں تیسرے درجے کا وہابی ہو او او او او او. میں خیا وہ منج کٹی چیز کوے نہیں پہنچائے جانے بلا خدا دی نمتے چڑھی بلان سڈے مگر چڑھ گیا مولویا پیڑانی دسجد اختلاف مزا لے جی ایک پچھوں ایک دوجے کے پچھوں نماز پڑھ میں چا پتر مسیح تے مگر نماز پڑتے ادھر سر بہابی بھی شیعہ بھی مردائی بھی ہوسائی بھی ہوتری بھی ہو سارے ملا نے پوچھو پتر کتنے ماشاء اللہ جی میٹرک کر چکا ہے اب کا ارادہ جی پوچھو ملا جی وہ کڑی کتنے جی ماشاءاللہ جی وہ جی ڈگری کر رہی ہے وہ ملا جی کتے ڈگری پہ کر دی وہ جی لاہور میں ڈگری کر رہی ہے میں کی طرح ہے ابا کی طرح ہے آبا تو نہیں سر آتا ہے تو بیٹی ڈگری کر رہی ہے میں آپ پاس کر کے حال نہیں آئی ڈر مردود نماز پڑھ جانے مسیحتیں درسا جی وہ مسیح سے نماز پڑھ جانے جیسے رکھنی پڑی مگرو اچھا کٹی بھری جی چڑتے تو دھی چڑ دیں دو گئی ہے چی برابر بھی نہیں سمجھا مجھے بیٹی سے بہت پیار ہے دبیا جھوٹیا تین پیار ہے گدار چی کچ پری ایک سو روپے دی وہ نگاہ تھلے رکھنا عزت جیسی تی پین جڑی آسمانہ زمین دے مول تو بھی بد دے آرے آرے خدا واحد الا شریف بھی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں فقیر کی جان ہے مسلمانوں کی نگاہ میں عرش فرش سے زیادہ قیمتی عزت ہے پھر عزت سے کیا زیادہ قیمتی مستعفی کا دین ہے خیال وہ نظر تٹی فری فرینڈ فرنڈ نال سات دن مری بھی سیر کر دے پروفیسر لے کے واپس لے لی نوان کے سپورٹ کر سارے نال ملان دا اتفاق پیر کا بھی اتفاق سکول سکولتفاق پر رو پٹی کھڑے مسیحت ہاں ہم نماز نہیں پڑھتے محلی <تصفح> صاحب وہاں بھی کہ پیچھے نماز پڑھنا جائے گا میں بالکل جائے گا کیوں میں کیسے سنا مراد ن استاد پڑا جائے گا استاد پیچھے نماز نہیں پڑ کتنے فتوے کی ملاق نہیں یہ ہند کے فر کا ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا چھڑا کے دامن بوتوں سے اپنا غبار رہے حجاز ہو جا دی کرسام یہ فاروق کے آزم اور نبی کے یاروں کا مذہب ہے کہ فرمایا بچوں دور رہو اللہ کے دشمنوں سے اور اگلی گل سن فرمایا ولہ تل متا نہ تم فرا یہو دو نہ دیا بولیاں نہ سکھو احدیث مستفا یہ اپنا فاروق آدم دا فرمان بولو بولو کہ حضور فرماتے ہک یم اما مشرق چاچا مشرف سارے مشرق ایمان دسو ایچونے آ جنیا دہشت گردیاں ہوتی رہی بمب اتے مار اوے مارے یا شیا مارے یا بابی مارتے رہنا یہ سی نا مسیطان بمب جنے بجتے رہے سر سچ بولیا جی ایمان نا. پھر کی طرح کی ایک وابی ایک وہابی کرے آ ابا مشرف اما مشرف چاچا مشرف سارے مشرف ایمان نال دسو ای ہاں جنیا دہشت گردیاں ہوئی بمبے مار اوے مارے یا شیعہ مار دے یا مار دے رہنا یہی سی نا مسیطا بمب جن وجتے رہی ماندار بلا وہ آدھا بھابی کی طرح ہیں ایک ناو ہابی ایک وحابی کرے کریلا تیسرا وہبی کریلا پتہ ہے کریلا نیم چڑھا کوڑا بن جیلا اتوں نام مراد نم جاوے تے جائے کوڑا تے سر سیا دے میں تیسرے درجے کا وہابی ہوں oh, oh, oh, oh. میں منج کٹی چی سڈے کو نی پہچائے جاتے بلا خدا دی تو سے چڑی بلا سڈے مگر چڑھ گیا مولویا دے وہابی دسجدال اختلاف مزا لے جی پیچھوں ایک دوجے کے پچھوں نماز پڑھ سی کٹر وہابی کرے لا بھی چڑے تڑیا پتر پتر میں پیرونا یہ ڈرام ہے مسیحت ایک دے مگر نماز ہی پڑھتے ادھر سر بابی بھی ہوا بھی ہوردائی بھی ہوسائی بھی ہوتری بھی ہو سارے کھڑے ملا نے پوچھو پتر کتے ماشاء ماشاءاللہ جی میٹرک کر چکا ہے اب ایسے کا ارادہ جے پوچھو ملا جی وہ کڑی کتے گئی ماشاءاللہ جی وہ جی ڈگری کر رہی ہے وہ ملا جی کتے ڈگری پکر دی وہ جی لاہور میں ڈگری کر رہی ہے میں تو کتے رہا ہے ابا کتنا ہے آبا تو چلے وہ کھانے چاہتا ہے بیٹی ڈگری کر رہی ہے میں آپ پاس کر کے ہل نہیں آئی مزدو نماز پڑھ جانے مسیطے ایمان دسا جی وہ مسیط نماز پڑھ جانے ते जुत्ती का रखनी पी मगुरु छी होटी भरी जुती नहीं छे धी छोड़त पै गई है इज्जत जुत्ती बराबर भी नहीं समझ ادھر مجھے بیٹی سے بہت پیار ہے پر دفعہ جھوٹیا تیار گدار چیتی ایک سو روپئے کی وہ نگاہ تھلے رکھنے عزت جیسی دھی بسمان زمین کے مل تو بھی وا دے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 مری بھی سیر لے کے واپس لے لیپ کر سارے سیدان دا اتفاق پیر کا بھی اتفاق سکول اتفاق پر پٹی کھڑے نے مسیحت ہاں جی ہم نماز نہیں پڑھتے والی صاحب وہاں بھی کے پیچھے نماز پڑنا جائز میں بالکل جائز آدھا کیوں میں سنا مراد نست نہیں پڑی کتنے فتو کی ملاق نہیں یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا گبار رہا ہے حجاز ہو جا خدا دی کسام یہ فاروق کے اور نبی کے یاروں کا مذہب ہے <تصفح> کہ فرمایا بچو دور رہو اللہ کے دشمنوں سے اور اگلی گل سن فرمایا والا تا اللہ سارا دیا بولیاں نہ سکھویس مستفا اپنا فاروق آدم دا فرمان بولو بولو کہدور فرماتے الحق ینت کو لالسا عمر امر فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا اسی واسطے فاروق کے آدم تو کافروں دی جان جانتی سی سا جان ہوں امریکہ تو جان بھی آ جاؤ بہلی امراؤ خدا دی رام کر فاروق کے دا کا نام سن کے دنیا کمبی اور آئے آئے آئے. او شیرون شیرون بڑی اسرائی. اسرائیل نہیں اسرائیل ملک یہ خبیش جڑا ہوا صدر شیرون انہیں بیان دتا انہیں آخیا مسلمانوں میں اب صلاح الدین ایوبی اور عمر بن خطاب والے جذبے ختم ہو چکے ہیں اب یہ برائی کا نشان بن چکے ہیں ہم جگہ جگہ پر ان کو ایسی پٹائی کریں ایسی مار دیں گے ان کو ختم کر کے جگہ جگہ پر اپنی بستیاں بسائیں گے یہ شیرون بیان اخبار میرے کو پہ آ جائے معلوم ویا. فاروق اعظم اور صلاح الدین ایوبی کے جذبوں کو تو کافر بھی سلام کرتے ہیں کافر بھی فرمایا والا اللہ کافران سارا دیا بولیاں نہ سیکھوتو ورنہ انہ والے طریقے اپنا لوگ <سلام> آخ صحیح سبحان اللہ کتاب <اقل> بحقیشوا بلی مان نمبر سات صفہ نمبر ترتالی بیروتوں تو چھپ کے آئی ارب تقریباً نو وچ فقیر دے کول موجود میں ہوں ڈانگا مارتا ہوں اللہ کی مہربانی سال ہے کیسیا فاروق آدم، تیری عظمت کو سلام تیری نگاہ کو سلام تیری دور اندیشی کو سلام تیری فراست پر سلام تیری مستفا کی عطا کی ہوئی بات نظر پر سلام کہ فرما گئے یہود نسارا کی بولیے مت پڑھو آدت خل کخلاق طریقے سے کلاؤ گے ایماندار کھڑے آگے پینٹ کدھر آئی ہے بےلی سامنے بیٹھا یہ اگلے دن چڑھیا بس وی آئی پی تو پینٹ پائی فری تو خدا دیڑی ڈی سوڑی یہ اٹھ کے نہ بس دے کدی اگے ویکے کدی بگرو ویکے وہ حیران بھی ایک مڑ بھی تھا یہ سکھے یار میں جٹ چ بندہ میں تو حیران ہوا کڑا وہ سکھ بھی دستے تھے کہڑی شاید حیران ہوا کھڑا کیا بھائی میں حیران اس گل بھائی یہ دس یہ پہلوں سوا کے ویچ وڑے یا پہلوں وڑ کے بعد سوائی نہ مراد یہ ایڈی جو سوڑی تسان ویخیا کرو تماشا جڑے پائی دیا ہی جنم سور دی کھل جنہ موٹی دوسری تنگ ویکھیا کرو کھلوتے ہو گے نا جی بہن گے تو میں قبر چ لگا پھرنا ہے تو یہ پر نہ مراد مت جو بج گئی ہو نبی سرکار دے صحابی فاروق آزم گیل گئے جی؟ جی گڑبڑ شریعت اندرو جی زبان میں تو کوئی حرج نہیں ہے میرا بیٹا خود پڑھ رہا ہے تیری گل منا میں فاروق آدم کی منا تو امت دا بیڑا غرق کرن والا فاروق آزم امت دا بیڑا پار کرا حرج نہیں ہرج نہیں, حرج نہیں. امریکہ ڈالر انگلش پڑھو دیری کرو کام کرویا ساڈے مدرسے مسجد تالا نہیں مروایا مدر کون پڑھنے میٹرک ہے نہیں جی جاؤ پھر اگر میٹرک نہیں ہوگی تو کیسے پڑھو گے میں کہ ورنہ مرادہ اللہ قرآن فرماندہ <سلام> <سلام> جن انپڑا مراد آنپڑے کو میٹرک تک کرا لے میں مار گولی دیا مینو دس سو لاکھ نبی دی کے دی دی. نبی سنت سوا لاک نبی انج پڑھایا مولا علی نور اللہ نے جو کوئی پڑھ سک نہیں اتے پہلو مناس پہلو مناس نہیں پہلو خناس بنو اکبر فرما دینا قرآن بھی پڑھ لیں گے پہلے اف پاس تو کر لے وناس بھی پڑھ لیں گے پہلے خناس تو ہو لے کناس آدھے شیتان باقی شیطان ہی بن رہے ہیں وہ تو سر سید احمد خان آپ ہی آتا سکول میں تو شیطان ہی بن رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں لگ رہی میں بلا کریلا نم چڑیا اپڑ پیا کریلا نم چڑیا اپڑ پیا حضور دی امت نالاخانا خراب ہوئی مراد نہ حکومت اکلانے چڑیا لیا سانوں سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی نو یہ دی سختی سی شدت سی نے شان شانتا فرمائی سی تے اگلی شان سن رو ہما بہ دو شانا دسدہ بڑے مہربان ایک دوجے دے قربانیاں دے ایک دوسرے کی عزت نونی سمجھا ان کی دھی بھن اپنی دھی بہن سمجھ گے سدکے جا مضرت سی دن سی کے اکبر مولا لی مشکل خوشا تو میں ایک دن جانے نے پیسے سد کے نبی پاک سرکار درد ہے متحرا کی جارت علی پاک صدیق سدیق تگو چل سی <متحر> فرما نے نہیں علی اگے چل جا حضرت سدیق نے علی کیوں فرمایا جنو رسول رتبہ دے دے سن علی کیوں نہ دے दुछा दुछा حضرت علی جنو رسول اللہ سرکار نے اے فرمایا ہو اس طرح میرے واسطے جہ موسال سلام آتے راک ن سبحان مہربان وائر کٹنے جی اور بکری نا آپ ایک دے ان پہ جدو کافر انگریز کافر ویے اد بن جانے جم ہوں آپس مولویا ویخیے مومنا تے دجے جیڑا ٹگا پھر شان نہیں جمانگے ویڑ دے اپنے ہمیشہ چادر میں چھا چڑ دے الٹے مرے کھڑے الٹے مرے کھڑے फ्रिया बने खेम इमानी हो अंग्रेज आ जाए सलूट मारे जो तुम असं लंघने मुड़ की मार देने मुड़ की मार देने का पांच सौ रुपया खेती करा पता की करने <laughs> <laughs> सर, मेर सर, मेर बन। सर सर बहुत मेहरबान बड़ी मेहरबान पूछो ना लुट कौन खा गये। वे ना दा बेडा घर गया ते खाना ही खराब कर देता है लुट के खा गये। इमान लग एक नाल गया दसोली छोटे को ले کسی رپس آپ ہی دے جے کہ دے اچھا بیلی او کی کرتے او وہ آدھے لما پا مڑ ایک چر آ جا چن کتنے گزار گزاری ہے रात वे मेरा जी दलीला फड़ो पहलोज सत थपड़िया उत्तों नंगा पिंडा होना द्रे फेर थबा ना लग जाना थबू दी आदा जलों बहर निकलता मालविया का बेड़ा गर्क हो लुट गए سڈے ایمان یہ اقل گئی خدا نام تے جنو دتا ہے انہوں آنے لٹ کیا جا لڑا ہے اے کوئی مومن نہیں جے خدا دی کسم اثر ہے ورنہ کافر سڈے تے مسلط ہوں مومن کی شان ہے روح بینہم اوے آپس ایک دوجے پالا پالا ٹر کے گزار کی اللہ اگلی سفر کائنات بیان فرماؤں تارا اللہ सजदे रकू करते नजर आव मतलब हमेशा अला सोना फरमाज आ मतलब उन्होंता वक्त रब दे जिक्रते सिक्र गुजरेगा तो थोड़ा वक्त दुनिया वाले पास दे हजूर कारोबार अपने कारोबार अपनी दुनिया के माश वास्ते वकत खेच त्रू के क्डना पीते सारा वकत इबादत गुजार देंगे दे स اسا اُلٹ ہو گئے ہیں اساڑا دنیا واس تے شیطانیت آستے سارا وقت ہوں دے تکھے چتروں کے قدی سال پچھوں قدی عید کسے پڑی قدی جناب مہینے پچھوں مسیح تجھ وڑے آ جناب اللہ سونے دی یاد ذکر فکر اسا لکرنا زبان تے قدوا اُڑے اسا نوجدوں وے کھو گے جا سینما وے جوڑے ہوں مانگے اللہ فرماؤں دہترا ہم رکا سج लगा हो हाँजी बाजी झड्डी पाक नचती ना हो वे। आपा वेख नहीं मैं अगले दिन डराइवर आता माहौल भी आ बह नहीं बह नहीं थले उतर जा सवारिया बनंदिया ही नहीं سواریاں بن دیا ہی نہیں بہن پتا نہیں کہ سپ کیا میرے سونگ پروفیسر کیا ہے پروفیسر سپ تمہوں یہو جہگ نہیں تنوی رہی ہے نا تمیز خدا کا خوف موت دےڑے توار چل تے چلے دل بولتی پی تے پچھوں تک جناب انج نپیڑے پے ہوں جیسے گنا ویلنے میں نپیڑیا مر گیا مردو نہ فاطیا ایسی ایمان اتنے جا کے ای گیا دیا رہی اگلے دن پرسوں ملتان گیا سات گیڈیا کٹھے مانگے دے کول وجیاں چار اے سی والیا وڈیا گڈیاں ایک ٹرالا ایک نیو خان ایک کار ایک دوجے دیکھتے دڑل دڑل کڑل ہوں مر ترقی یافتہ ویکنے سن ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کسی کی لت کوئی نی کسی بان کوئی نہیں کسی کا ناک کوئی نہیں کسی کا چاپ کوئی نہیں میں کیوں پتر ہوں سناؤ سی آر لا دیا نہیں ہوتا. کیے کریے اساں تے بور ہو جانے پوچھو تو ہے کون ہم تو آشے کے رسول ہے کون آشے کے رسول جنہ چیر کجر نچتے نہ ویخ ار سکون آپ مراد میں آشکا مشوق تو بغیر وقت نہیں گزرتا کیسا لانتی آشک ہے جیدہ خطری تو بغیر وقتری گزرتا کہ خطری گزر نہ چنڈیا اے پیچھے بیٹھا پوچھوئے کون عاشق رسولوں پر ہو جا نہیں پتا جنت ہماری ہے مولوی نہیں جا سکتا عجیبی کہانی بڑی کھڑی ہے مینو سمجھ نہیں پی لگا اللہ اللہ ہے میرے نبی دہار رکوج سجدر اب تف لم اللہ اللہ, ذکرت کیوں؟ سجدن فضل من اللہ, اللہ ہر ویل کوشش کرنگے ایسا کم کریے جس نال اللہ دا فضل ہو رب سونا راضی ہووے سانو اللہ جنت تتا فرماوے ہر وڑے فرمایا اس کے کوشش جد رہا اس صفت لے فوجی کدی میدان چہرے ہی نہیں اوہ او یا رسول اللہ کافر کا ہتھیار اور ہے مدنی تاج دار کے غلام کا ہتھیار اور ہے کافر دنیاوی طاقتوں سے جیتا ہے محمد اربی پاک کا غلام خدا کے مصطفیٰ کی تابداری کی برکت سے جیتا ہے اصانو نظر نہیں آیا کبھی ہو جہ دور جس دور کے اندر مسلمان کو ہتھیار چوکھے ہوں تے جانوں ادو ہی جیت نظر آئیے ہتھیار تھوڑے سن پر دے وفادار بہتے سن خدا کی قسم کر کے آخر سبحان سدکے جا اس عشق دی دولت تو اس نبی سرکار دی غلامی دی دولت تو جا فرید فرما ہے محبت حضور سرکار دیے تو کھادڑیا تے نام تم فادڑیا تے دی د نتجان بلب سونا خوش ملک را را را را قرار نہیں آ جنا چر ننگے فلما نہ ویكھیے پر آشک دا کم کیے خوجا غلام فرید تو پچھ راکھ نسبان خاجا فرید فرما کیا رول راول بچرو راوے گیارول راول وچ رو راو راول رو آوے گیا رول نو امڑی الاوے پے کے سورج ہے ہر کوئی ستاوے پے کے سورج ہر کوئی ستاوے ماہی اویڑا پھیرا نہ پاوے ماہی ابھی پھیرا نہ پاوے ایک سیج ساڑے بیا توے گی رول راو نار پنجاب سونی بازار پتا کہیں ساگ سبب آو میں مٹھڑی جا بلب سونا خوش بس دل کے ارب زبان تے کچھ آشق خدا سے بندیا سجد کر دے نظر آپ پہ جتنی نے جدو رب نال ہو جائے ایٹم پر رب کوئی نہیں ہوں ایٹم یہودی آد میرے کو لو تو رب جو ایٹم بھی تے کوے گا مجھ بھی تھی میں گا دے بندے آ حسان رب دے حبیب نال جوڑ نہیں ہے بس ہر پاسوں توڑ اللہ دے اللہ دے پاک محبوب نال چا جوڑ تے فر ویخ جو مولا تیرے تے مہربانیاں دیاں قطاراں کے میں اتار دائیں حسان دے پاک یا میریاں گلہ اے میں نیریاں پڑیاں نہیں ہوں اللہ دی مہربانی نالوی چوں کے میں گزر کے بیٹھا ہوا جیلا میں جل بھی ویخیا نہیں تارے کرتوت میں خدا دی قسم کر کیا نہ قدم قدمفا رحمت فکیر وال نہیں مستفا کریم نے ونگا ہوتا ہے جنی کمی سڈے اندر دے فائد کمی نہیں آلحان! آلحان! کمی نیين! ایک پاسے جدو ادھر کافروں رسول پر چڑا پلا فل لر پاس رل کے او شان جی دا کرو سدکا مدینہ کے تاجدار کا اللہ سونا شالا سنو اپنے پاک محبوب دے یاراں دی تابداری تافر ہمیشہ اے وے کرو روزانہ اے کم حضور دے صحابہ کیمیں کیتا ہے اے کم انا کیمیں کیتا ہے اے نا وے کھا کرو یہودی کیمیں کیتا ہے گریج سور کیمیں کیتا ہے فلانے کیمیں کیتا ہے نا ایک کوئی میار رب دا پاک محبوب دے گیا ہے اے نمونہ جے میرے یار پیچھے چلی جاؤ دنیا بھی جاؤ آخرت بھی کمائی جاؤ یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تمام صحابہ جنتے ہیں تو یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یزید صحابی تھوڑا سی یزید صحابی نہیں ہے سمجھ آئی ہے ادھر صحابی نہیں آپ نے فرما حضرت علی کا چوتھا درجہ ہے کیا آپ کی شان چوتھے درجہ کی ہے بالکل چوتھے درجہ کی ہے مولا علی فرما نے جنہیں مینو عمر سے صدیق تو بدایا میں انہوں تہمت لان والے والے لگا مولا علی کا فرمان صحیح کتابوں کے حوالے سے دکھا سکتا ہوں علی پاک نے فرمایا جو ابو بکرو عمر پر مجھے فضیلت دے گا میں اس کو اسی کوڑے ماروں گا ادے مفتری بختان تراش کی جو حد ہوتی ہے اسی کوڑے میں انہوں لما کر کے پاوا گا کہ علی چھتراڑ کرنا ہی بچ جا یہ جی علی پاک کی چھتراؤ تو بچنا ہی جو علی پاک اپنا درجہ آپ پر رکھ ہیں علی پاک دے پیچھے چل کے وہی من لے ویڈیو ٹی وی پر بولتے ہیں اہل وطن کو عید مبارک کہنا چاہیے یا اہل اسلام کو کہنا چاہیے ویڈیو تو ہونے کنجر خانہ بن گیا اور لر جا چکا سر اتنے اللہ میری توبہ اللہ میری کی ملے گا سمت جہی رسول اللہ دی نام فرمان بن جائے تو ہوں مجالے جی بولن والے دنوں کو کوئی لفظ نکلے کوئی ہزار کرو چوکے تر جا دے اس ساری سا مجھ کٹی حضور سرکار دا فرمان ہے بخاری دی حدیث ہے مولانا صاحب کہہ گئے سنوے سن سا گئے سن میں بخاری کی حدیث ہے میں نے شبنگ نا سیاد قیامتیاں یودا نے سرکار نے فرمایا جن لوگوں کو سخت ترین لاپ ہوگا قیامت کے روز ان میں سے وہ ہوں گے جو اللہ کی مخلوق کے مشابہ مخلوق بناتے ہیں اسے مووی ٹی وی اتنے نبی پاک سرکار نے رگڑا پٹیا سانوں دور بڑا کھڑا اس مووی نے اوتے تک تے پہنچی ہے ملا ہوران تے حساب نہیں نہ لایا اوت تک پہنچ گئی ہے کہ ساری بیٹی ویاہ دے سور کے بیٹھیے ہاں سیرے شیرے واہ واہ جوڑ کے وہ پھر ویڈیو والا بئی مان جڑا ساری دیا بلو پرنٹ ویکد وہ پھر آ لڑ ادھر ادھر ادھر ادھر مگرو جڑا لاڑا ہے اس بے بےغیرت بھی غیرت نہیں آتی بھی, بھی, بھی کنجرا حصے میرے لیے پہلو تو تین مسلمان رہ گئے ایمان دسو اس وغیرہ ماحول بھی آخے یار گل میرے سمجھی آئے ماحول بھی آکھے نہیں بچی لاڑا نا چک لینا آپ بارنا ہوتا ماں مت کھانا خراب ہوماؤ یہ ساری لانت یہو جی کہ یہ خردلہ آیا کھڑا کبھی ابا صاحب بھی کھلوتا ہے لاڑا صاحب تبر سارا کھلوتا میدے نے پا روپیہ بھی پندرہ ہزار دیتے مرضی اس قوم اور پڑھو ترقی, ترقی ترقی ترقی لانت خدا دی نہیں پہ یہودی جو بےگرتی سارے کول کرائی ہے انہوں آخیا کی سو ترقی ترقی, ترقی ترقی یہ ترقی جابتا ہے جی ہوں کئی میں تقریر کر کے گا نا मगरू कई गल् मोड़ भी बेचारा पेंडू जाया तरक्की भावो जा। इस बरक्की मैं उमे चंगा मैनू योज तरक्की गई नहीं चाहिए यह तरक्क गई आप सिगर नोशी हराम है या हलाल है اگلے دن بہاری گیا تقریر دے ٹیکسی میں کیتی کی ٹیکسی والا منڈا سگریٹ پی پی دے پہنچیا اگلے جان پیا مزا لے جے دے منہ تے کوئی رہ گئی میں شہ پتر شادی ہوئی ہو؟ نہیں جی ہالے نہیں ہوئی میں پتر تینوں کرا کی لوڑ بھی کو بس ت میں پتر کن ماس ودا سگرٹ پائیا کچھ ٹاکی کن ودانا جی سواہ کی بلا تو اپنے خون دے آپ دشمن کدوں تو بنے گے بھئی تیرا ماسا خون اگر کوئی کڈے مثلا بھئی میں ماڑی جی چھری لا دیاں خون میرے تے ہو جنا پرچا تو پائییا آپ روزانہ پہ سکاؤنا کھانا خراب ہوگی کبھی یہ بھی سوچے اتنے ہر سگریٹ سے لکھا ہو تمباکو نوشی صحت کے لیے مزرا وزارت اچھا ایک وزارت یہ لکھی کھڑیے دوجی ٹیکس لائی کڑیے سگریٹ والوں کو کہ نہیں سگریٹ دی ڈبی جو مثلا گولڈ لیف ہے نا سب تو مہنگی ہے یہ کنے کن آ رہی اچھ چالی روپئے کی ماشاء اللہ بھائی ساری قوم بڑی ترقی یافتہ ہے نا روپیہ بھی چالی لاؤ پائیہ خون بھی کٹاؤ ہے سیا ساڈے رنگا کو سیا ہے باقی سکول دیا کتابیں لکھیا نا پچھلے لوگ تو بے وقوف تھے اب تو ہیں میں آے یہ ٹگے یہ ڈنگر دو لے پہلو بندے سن پا نے جانا نے لسی دھو کھا پینا تے جان بنا بدکار تو بچنا تے پنجی پنجی سال تک ان پتا نہیں انہیں برائی شہ کی خدا کی قسم کر کے آنا تو پھر انہوں جوانی جب چڑھنی سو سو سال امرا پا جی بیماریاں نڑے نہ ہوقابلے لگنے آئے پانچ پانچ من کی بوری کون چکا ہے ہوں سدکے جاوا فارمی مرغا چک دیا لتاں کمنڈا پمان نال جی ترقی بہتی ہوتا لو ترقی والا ایک پاس سے فارمی مرغا چھڈو جے جی نال مقابلہ کر جائے تو پھر آکی پوچھو نا شام دے پینڈو. کی نے پینڈو پینڈو کی تمیز آ ہی پینڈو نے मैंख्या जी बाकी सही है सरकार पेंडू है ही बड़े बेहूदा ने सारी तरक्की शहर च आखे किमें मैं आख्या बाजी पीसीओ पिंड नहीं बहिंद पीसीओ बी चकले के परमट शहरें ही ने रिश्वत भी शहर चले सारे तो सारे करतूत बेगी चेहरा पेंड वाले है ही बेहूदा ने तमीज مراد ترقی دیا پہ خدا دی قسم کر کے اخبار میرے کو ادروں دریاؤ پار اس میں دسیا اپنا دریا پاسے کنارے تو اخبار دور سی تو لکھیا اخبار والا بھئی امریکہ عراق کے جو آیا نا عراق دا تو عرق کا سدام جہا اس برائیاں سے بڑی پابندی لائی ہوئی ہے اس جناب مطلب یہو جہا فاشی کا اڈا کوئی بھی نہیں کھول دیکھو آواز اخبار ہے پن جنوری دو ہزار چار دا پانچ جنوری لکھیا کا صدام حسین نیوز ویک کے تازہ شمارہ میں کرسچن کارل, کارل نے اپنے تجزیہ میں لکھا ہے کہ صدام حسین کی حکومت کے دور میں ان اخلاقی برائیوں کے خلاف سخت قوانین نافذ کیے گئے تھے اور ان قوانین کی خلاف ورزی پر فوری سزا دی جاتی تھی جس کی وجہ سے یہ برائیاں بہت کم یا معدود تھیں لیکن امریکی قبضہ کے بعد عراق کے بعض بڑے شہروں سمیت بغداد میں متعدد چکلے کھل چکے ہیں نہ کی دتا ہے ترقی ہوں امریقہ نے پوچھنا بھائی عراق کی دکی تو سبدام تو ظالم تھا میں تو بچاروں کو انصاف دے آیا ہوں میں کیا سدکے بگیاڑا تو کبان ہے بکریا کے اتر ہوں لیبیا کے دولے ہوگا مہا پتر وہ بگیاڑ آیا سر تو بکری نگا ایک نام رو تم تو آ بکری جیڑی کھڑی جے نا سنگ مار مار کے تباہی کری جی تھی پر ہو میں نال دبل لوا وہ پرا ہو گئی انہیں آخیا چلو ٹھیک ہے انہوں پہ کھانا اے کلوتی دا گاٹا ایک دم مروڑ کے کھا پی فارغ ہوا تو ہوں دن آتا ویخیا جی آ جڑی بچی ہے نا آئی نام مراد سنگ مار دی چلو ٹھیک ہے وہاں پہ مارد نا मारने चाहिए, मार चाहिए। बग्यार बचाव खाएगा तो इस वास्ते ताकि किठिया ना हो जा मत एक ना लगा तो मगरू सिंग तू नहीं खड़ी होीबिया ईरान फलाने सऊदिया हर किसी की कुटेगा मोज है اگو کہڑا کوئی اسلام کھلوتا جہا وہ مینو ایک آدھا جی ہوں علی پاک کتنے گئے مدد نہیں دے میں آخیا سائی ہوں مصروف آخر کدے مصروف دے چا ہو گئے میں آخیا سائی مر تم مارنے جیڑا کوئی خطا ختاج ہے وہ آدھے ادھر بیٹھے نہیں نی بائیمان ادھر بیٹھے اے یہ آ کے سانے ہزاروی خوش کرتے سا سانو شکر پارا تو خوش رکھتے سر سارے کرنے سار پاریا اللہ دے دے شکر نہیں بلی بکھے ان لکھ اپنا شکر پارے ونڈ ونڈا وکھائیے بچوں سکتے علی پاک فسا سکتے نہیں مولا علی تو دین تو پتر وارے نے دی کریے مولوی جی جی انگلش نہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے سگرٹ جیڑی ہے یہ صحت اس کا ہر ڈبی تک ہے اور مزر صحت شاید جی وہ شریعت جائز نہیں ہوں میں زہر پکنا حرام ہے نا کیوں ایک ہی کرے گی مارے گی مٹی کھانا جائز نہیں مکروہ ہے کیوں مٹی کھان بندے دے اندر کیڑے پیدا ہوتے نے نقصان نال سگرٹ سینے دا کینسر ہوں ففرے برباد ہو جاندے ہیں خون سڑ جائی خدا دی بندہ جناب ترن جوگا نہیں را چار قدم پرے تے ڈڈو وگوں سا لین لگ پہ یہ ایک اور گل ہے پاوے کےٹو کی ڈبی کے اتنے کےٹو پہاڑی تو اتنے سگرٹ پی کے پچڑتا ہوں دا. उन्होंने पता है जो अगों जो वो जे बैठे ने मुंडा बल्ले बल्ले केटू च एडी ताकत सिगरट पी के थे, केटू पहाड़ पढ़ता यह पता नहीं बना मुराद पौड़ी त नहीं चढ़ सकना वो केटू झाड़ी पहाड़ी पहाड़ी चढ़ाए सू अपने आप का यार नफा नुकसान का शौर नहीं रहा वजह की है असा रब रसूल पुलाया رب رسول سانوں اپنے آپ کی فکری ختم کرا سانو اپنے آپ س پتا کوئی نہیں آپا کی کرنا دے کی نہیں کرنا تصویر اتارنی جائد ہے یا نہیں ہے؟ تصویر اتارنی حرام ہے سائیں تصویر کسے دی بلکہ اج ہی جی میرے ایک منڈا آیا ہے بسیر پورش بسیرپور سلے تو مسلے پوچھنا اس نے آسلا اتنے بیان کرا پیر دی تصویر جی گارج رکھی ہو تو ہوٹے گا مونج اگو کڑا اگو اسلام کھلوتا جہا وہ مانتا جی ہوں علی پاک کتنے گئے مدد نہیں پا کر دے میں آخیا سائی ہوں مصروف آ کے کدے مصروف ہو گئے میں تو سائی تے تم مارنے آو بھئی جا کوئی ختاج آدھا وہ آدھ نے بائی مانتے یہ آ یار سانے ہارو خوش کرتے سر سانو شکر پا ہیں تو خوش رکھتے دے سن دے سارے کافرانے کرنے تے شکر پا رہا اللہ دے ولی سارے شکر پاریا پے نہیں اللہ دے تے دلی بے مستفا شکر پارے بچوں سکنے علی پاک فسا سکتے نہیں مولا علی تے دین تو پتر والے نے آپ دین دی گل کریے مولوی جی جی انگلش نہ پڑھیں گے تے کھائیں گے کہاں سے سگریٹ جی مزرے صحت ہے اس دا ہر بھی تک ہے اور مزرے صحت شاید جی او شریعت جائز نہیں ہوں دی جی میں زہر پکڑنا حرام ہے نا کیوں ایک ہی کرے گی مارے گی مٹی کھانا جائز نہیں مکروہ ہے کیوں مٹی کھان بندے دے اندر کیڑے پیدا ہوں ہیں نقصان ہوتا سگرٹ سینے دا کینسر ہوں ففرے برباد ہو جاندے ہیں خون سڑ جا दुई खुदा दी बंदा स, जनाब तुरं जोगा नहीं रहा चार कदम भरे तो डू वांगों सहार लैन लग पे एक और गल है भावें केटू की डब्बी तो उत्ते केटू पहाड़ी तो उत्ते सिगरट पी के पैचड़ता हूं उन्होंने पता है जो अगों जो वो बैठे ने उन्हें हम सा मुंडिया वेखना उन्हें आखना बल्ले बल्ले केटूच एकत है सिगरट पी केटू पहाड़ से पैचड़ है اے پتہ نہیں بھائی نام مراد پاوڑی تے نہیں چڑھ سکنا او کیٹو چاڑی پہ تے چڑھائے کرائے سانو تے اپنے آپ دا یار نفع نقصان دا شعور نہیں رہا وجہ کی ہے رب رسول نو پلایا رب رسول سانو اپنے آپ دی فکر ہی ختم کرا دون س پتہ کوئی نہیں آپ کی کرنا دے کی نہیں کرنا تصویر اتارنی جائز ہے یا نہیں ہے؟ تصویر اتارنی حرام سائی تصویر کسے دی بلکہ آج ہی جی میرے ایک منڈا آیا بسیر پور بسیرپور سی لوگ کاڑے تو تم اس مسلے پوچھنا اس نے مسئلہ اتنے بیان کرا ہے پیر دی تصویر جب جی گارج رکھی ہوگی نا تو ان دی عزت بندہ کرے گا تبرک واسطے رکھے گا تو یہاں چیزوں جائز سمجھنے والوں چاہیے بھی اپنے اسلام نو نواں نو کرے توبہ نویں شروع کرے کتنے کتھے آئی میں مڑ اس فتح رضویہ شریف کڈیا القدیر فی کام تصویر آپ دی پوری کتاب ہے اس فتح و رضویا شریف پھر آپ نے واقعی لکھیا میں انہوں لکھایا سفا وغیرہ میں کل جا لکھیا آپ نے اگر پیر دی تصویر گھر چ رکھی کھڑا نہ جی میں گا اس پاک دا بیڑا کوئی تاریخ پہ بیڑا تار رہے ہوں تو ایک بڑی ہوں ادھا سر ننگا ہوں اے میں آیا اس زمانے دی بڑھی نہیں کوئی جی اس زمانے دیا سننا چہرے نظر نہیں سن آدھے ہوں نہ مراد ہوا اس پاک کے دربار سے بیبیاں جیسا سن تو میں جناب اتنا ٹنگی کھلیا تبرو کا بابا جی برکت فہض دے پہ بابا کوئی یہو جہ بے کملا راضی نہیں ہوتا یہ بت پرستی ہے اور یاد رکھنا بت پرستی کا آغاز اور افتتاح حضرت نو علیہ سلام دے دور چ ہوا نو عل سلام تو پہلے کافر یہ کام کرتے سن دے جڑے پیو دے سن او سن نیک انہ نے اللہ سونے دلیا دیا تصویر چاریاں چا گھر چ رکھ لی ان آخلو سان یاد تو رہن گے نا تو اگلی جی جنس سی نا وہ شتان آ گیا انہیں آخیا ہوئے یہ خدا جان نے فوٹو کی عبادت شروع کر دی اتوں شروع ہوئی جی بت پرستی سمجھ آئی نا اس واسطے باقی تصویران پیر تصویر رکھنا چوکھی حرام ہے گلج آ گئی نے رب رسول دا حکم سنے نا شرح کا جو پچھلی تو کرنا تے اگا حضور سرکار دی شریعت پابند بن جانا تو جڑا کیڑے کڈن لگ پائے وہ مومن نہیں ہوتا ہزور کی شرح میں کیڑے کھانا مومن دعا کر جوڑے مبارک دستکام سفا دے دردی غلامی کر مفاد دردی غلامی نہیں کرامی کر مسفا دے زوک سوکنا کہہ دے کر مفا دے دردی جدائی مانے ہوئی بولے جو کرم سفا دے دردی غلامی کر مو سفا دے دردی گلامی نہیں ایس تو بہتری کوئی لیکن کرم سفا دے وہ رب پا کی دا خد تسلہ رب پا کی اے خود اے تسلہ جو کو ملا کرسی تیرے نال رب ہم کلامی کرسی تیرے نال رب ہم کلامی نہیں ایس تو بہتر کوئی میں کنامی کر مصطفیٰ دے Come on over, come on over. Have you seen a binali aqiyam ilayya? Have you seen a binali? ملایا کرنی نے گھر میں چائیا کرنی نے گھر میں چائیا نہ پیدا کر گئے تے جامی نہ پیدا کر رومی تے جامی نہیں اس طوپلی کوئی میرے نامی نی کر مستفا مہنو فرمائش کی یہ ساری سنا دوں میں تھکا بڑا سا میں بیمار آج ساری دیہی پیارا میں سویرے آ کے اور خان کا ڈوگراج تقریب کر کے روزانہ پورا میں نال بیٹھا جاگ دے ہوے بے دار سے سنا دیا سدیق فاروق اس مان واگو سیک فاروق عثمان مان مولا علی شیر جلدان واگو تن من پی دھن سارا کر دے نیلامی تن من بھن سارا کردے نیلامی ہوئے تن من سے دھن سارا کر دے نیلانی ہے صبح کوئی نانی کر مصطفیٰ دے ہے غور ہے صحیح تو جو ہے کوئی نہ وہ پھر کسی ڈرامے نہیں کھب گئے میں ڈرامہ نہیں پیش کر رہا میں حقیقت میں سنا لا میرا ڈٹ کے آخنا سبھان اللہ شبیر دسیا وچے بن بندی گل بچڑے کو بچے بن بندی گل حیران رہ گئے حیران رہ گئے کوفی تے شامی حیران رہ گئے کوفی تے شامی نہیں ایس تو بہتر کوئی لیک نامی کر سفا دے سکنا دے کر صفا دے دردی فرمانا ملکا جہنم دے گانے تو شرما رب بھان خدا نے اپنے اپنے حبیب دے ذکر واسطے کرمو سفا دے کر گلامی نہیں کرم سفا دے تیران بارش تیران بارش تے پانی وی بندے بن سیران بارش پانی وی بندے کی تہادت کا رتبہ بلڈے و شہادت دا رتبہ بلندے زندہ سادہ اس میں گرامی زندہ رہے سادہ اس میں گرامی نہیں استو بہتر کوئی نے کنانی کر مصطفیٰ دے ہے؟ شیرتے تیان ہوئے. اس غرق ہونا, اس غرق ہونا، پہلے ہی پورے اس غرق ہونا ملعبا. پہلے ہی پورے رب نو جو منتا تے مدنی تو پورے رب مدنی تو دورے ہر جات ہو سی وہ ناکامی ہر جات ہو سی اس کا اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر سجا دے سوجو آتے چھوڑ دنیا ساڈے موجود کی گل آ گئی آگے چھوڑ دنیا تے جھگڑے تے جگڑے آ دے چھوڑ دنیا دے تے تو جڑے دے تامل نہ ایمان وچ کوئی خامی نہیں اس طو بہتر کوئی نیک نام پر مفاد آخری دے I said the کوئی نہیں دم درائی وہ کوئی بسان زندگی نے تھی کہیں نال وفا نہیں وہ زندگی نے تھی کہیں نال وفا نہیں نہیں کوئی نام کر مستفا کر اس تو دی گلامی کو لے کمی کر مستفا والے من صوفی میرا دین صاحب رحمت اللہ فرما نے بیویات گل کر دیا نا آ فرما نے رکھ زندگی بچ ایمان ثابتی رکھ مسلمان کی تیم پیر میں رکھ زندگی بچ ایمان ثابتی گہ تر دی ایمان پہنا